بسم اللہ رحم عحیم لاہو لم قطل علی الدیم لاہول علیم لاہو لم قطع علی الدیم گروا کے رو مسجد آیا تھا جب بریلی چومور دا کی چوکھٹ خواہش اس کے دل کی بھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے بھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی الوی اللہ علیہ نے وظیفہ عنایت فرمایا بتایا کہ ساٹھ بار اول آخردالرشیف ساٹھ بار لاہور شریف پڑھنے سے ننانوے بیماری دور ہوتی ہیں اور ذکر و اذکار کرنے کی عادت ڈالیے اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے آپ کی پریشانی بیماری تندرستی غربت ذلت اللہ تعالیٰ دور فرما دے عزت برکت صحت و سلامتی آپ کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے آپ کی جان و مال کی حفاظت فرمائے آپ طیب مال رزق آلات عطا فرمائے تمام معاون نجامیہ نوریہ رضویہ بریلی شریف اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے ان کو عزت کی زندگی عطا فرمائے اور ان سب کی معفرت فرمائے السلّ اللہ رنکل ضمن و تو بلے ذکر و اذکار کے عادت ڈالیں ہمیشہ اللہ رسول کو یاد کریں ان کے نصار کوئی کیسے ہرج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے کہ انہیں یاد کرو اور اپنے غم و فکر الجھن سب دور کرو اپنی بیماری دور کرو اللہ تعالیٰ ہمیں سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے مال مال فرمائے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فنائے وقت آخر لب جاری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلیۃم وسلم علیہ رسول اللہ طریقۂ سنت نصیحت و وضاحت مسل کی حضرت درالشیف کبھی مردود نہیں ہمیشہ مقبول اول مقبول ہے آخر مقبول ہے تو درشیف کی کرم و برکت حضور نبی کریم کی محبت کی برکت حضور نبی کریم علیہ اللہۃ تسلیم کی عشق کی برکت سے آپ کی بیچ کی دعا بھی مقبول ہے یاد آخر میں بھی درشی شامل فرمائے اصل تو معلّا یا رسول اللہ اصل تو علائی کا یا حمیم اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام السلام عليك يا حميم الله في من الله في رسول الله في من شيخ فقيري قاضري محمد منان رضا مناني درغا على حضرت بریلی شریف